من وقفا سلاۃس نمبر عوبا لیمن وجدا في صحيفته استغفارا كثيرا حديث البلاذ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ ماجوث مشکات شریف کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عوبا کے جمعانے ہوتے ہیں خوشخبری کے وجدوں وجد کے معنی ہوتے ہیں پانا حاصل کرنا صحیفہ لکھے ہوئے کاغذ کو بولتے ہیں لیکن مراد یہاں سے اعمال نامہ ہے انسان کا دنیا کے انسان کے اعمال ہوں گے جعفرت کے اندر انسان کو جو ایک کتابتی کی شکل میں اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے جس کو نامہ اعمال سے تعبیر کیا جاتا ہے استغفار استغفار ہے کثیراً اس کی صفت ہے ترجمہ دیکھتا ہے توبہ لما وجد فی صحیفتہ استغفاراً کثیراً خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے اعمال نامہ میں زیادہ استغفار ہو پایا توبہ خوشخبری ہے لیمان اس شخص کے لیے وجہ جس نے پایا فی صحیفی ہی اپنے عمل نامے میں استفارن کثیر بہت زیادہ استعفار جو شخص استفار کو اپنی عادت بنا لیتا ہے اور زیادہ تر استغفار کرتا رہتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اور اگر گناہ نہیں ہوتے انسان کے اور وہ پھر بھی استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کے کیا ہے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ وہ معصوم تھے ان کے کوئی گناہ نہیں وہ پھر بھی استغفار فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ کے تو سارے گناہ بھی اگر ہوں تو معاف ہیں آگے والے بھی اگلے بھی اور پچھلے بھی کیا ہے وہ ما تقدم من ماتا قدمات آپ کے اگلے گناہ بھی اور پچھلے گناہ بھی آپ کے کیا ہیں معاف ہے تو آپ اس قدر کیوں واسطے فارغ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر و گزار بندہ نہ بنوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کے پیغمبر اور معصوم ہونے کے بعد بھی جب وہ استغفار کرتے ہیں تو ایک عام آدمی کس قدر اس سے غافل ہو سکتا ہے اور کیوں کر اس سے غافل ہوتا ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی استغفار فرمانا یہ کیا ہے پوری امت کے لیے تعلیم ہے کہ مت کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے تو انسان کو ہر وقت ہر ایک انسان جانتا ہے کہ میں کتنا گناگار ہوں کس قدر نیکوکار ہوں ہر ایک شخص جب اپنے ہی گرہ میں جھانکتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے من آنم کے من دانم کہ میں کیا ہوں میں جانتا ہوں ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنے گناہ ہیں وہ کون سے گناہ کرتا ہے اور کون سی نیکیاں کرتا ہے تو اس لیے اسے چاہیے تو استغفار کو اپنی زندگی کا جز لاینفق بنا دے حصہ بنا دے ہر دن میں ایک دن میں اور زیادہ نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ استغفار تو کرتے ہی رہنا چاہیے استغفر الله ربی من كل ذنبا واتوب الیہ ٹھیک ہے استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیہ واسقله التوب جی تو اس کا کم از کم انسان کو چاہیے کہ دن میں سو مرتبہ استغفار تو کم از کم ہر انسان اور ہر مومن کے کو کرنا چاہیے تو بالم فی صحیفتی اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کل قیامت والے دن اپنے صحیفے میں سب سے زیادہ استغفار پائے گا وہاں پر کیا ہوگا جب استغفار کو دیکھے گا اس کو خوشی حاصل ہوگی اور پھر اس خوشی سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی اور خوشی نہیں ہوگی لیکن یہ خوشی تبھی مل سکتی ہے کہ جب اس نے استفار کیا ہو دنیا کے اندر اعمال کیے ہوں لیکن اگر اس نے اعمال ہی نہ کیے ہوں تو پھر کیسے خوشی مل سکتی ہے تو اگر آج سے آپ سب میں سے کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات لیکن جو نہیں کرتا تو آج سے عظم کرے اور اس حدیث کہتے ہیں اس خوشی کو اپنا حصہ بنائے اپنے لیے اپنی خوشی کا سماں آخرت کے لیے تیار کریں اور آج سے ہی اپنی زندگی کے اس کو معمول بنا لیں کہ ہم ہر روز استغفار کم از کم سو مرتبہ کریں گے کریں گے نہ انشاءاللہ اللہ جی تو دن میں سو مرتبہ کسی کوئی ضرورت نہیں عجیب بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی نیک کامات حل کرتے ہیں مثلا نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے آپ کو بہت سارے اہتمامات کی ضرورت پڑتی ہے مثلا جس جگہ میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے یعنی ہر طریقے سے پھر یہ کہ خاص حیت کے مطابق آپ نے نماز پڑھنی ہے کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھنی ہے اگر آپ بہت بیمار ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھا بار بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر بھی نہیں تو پھر اشارے سے پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ اذکار جو ہیں ہر وقت جو آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے کپڑے پاک نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ تہارت پر نہیں ہیں کوئی بات نہیں ہے آپ بیٹھے ہوئے نہیں ہے آپ کھڑے نہیں ہیں کوئی بات نہیں آپ لیٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ہر حال میں کسی بھی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں کام کاج کرتے ہیں گھر کے کام کرتے ہیں برتن دھوتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں یا اور کوئی بھی کام کرتے ہیں کھانا بناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کا کام کا کام ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کیا ہے آپ کو حاصل ہوگا یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کیسی چیز ہے کہ یہ دلوں سے زنگ کو دور کرتا ہے جب انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبے لگتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کا من ہی نہیں کرتا نیکی کرنے کو اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھوں اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں کوئی نیکی کا کام کروں اس کا دل ہی کہیں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے سامنے دعا کروں وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری تو کوئی دعا قبولی نہیں ہوتی کیوں کر دعا مانگے کتنے لوگوں کو خود میں نے سنا وہ یہ کہتے ہیں کہ مانگ مانگ مانگتے ہی تھک گئے ہیں اللہ دیتا ہی نہیں ہے. یعنی اتنی نہ امیدی اور اس قدر اور اس طرح کی کفری کلیمات پھر سننے کو ملتے ہیں ذکر میں دھیان نہ بھی لگے ہاں آپ ذکر کرتے رہیں انشاءاللہ شاء آپ کو فائدہ ہوگا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام میں بھی آپ کو ملے گی کام میں بھی برکت ہوگی اور اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ تو بہت سارے لوگ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کس کا نتیجہ ہوتا ہے اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر غفلت پائی جاتی ہوتی ہے اور اس قدر غافل ہو جاتا ہے انسان پھر اس سٹیج پر اور اس ایک مرحلے پر جا پہنچتا ہے وہ پھر اس قدر نا کی باتیں کرتا ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہر وقت کرتے رہنا چاہیے ذکر کرتے رہنا چاہیے کہ استغبار کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں استغفار بہت مفید اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند چیز ہے گناہوں کے گناہ ماپ ہوتے ہیں درجات کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے اور بھی بے حد سارے فوائد ہیں استغفار کے شریف اور لا الہ الا اللہ کم از کم دن میں یہ تین تصبیہ تو ہر ایک آدمی کو پڑھنا چاہیے ربی من استاف اللہ اور ربی منقول شریف کوئی بھی آپ پڑھ لیں جو مختصر سے مختصر پڑھ دیں اللہ محمد صلی اللہ سے یہ مولانا محمد یہاں تک پڑھ دیں اتنا بھی کافی ہے ورنہ اگر آپ درد ابراہیم میں اس کے علاوہ اللہ محمد تسلیم کتیرن کسی وغیرہ وغیرہ کچھ بھی آپ پڑھ لیں اور اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ لا الہ, الا اللہ, لا الہ الا اللہ ہر وقت آپ پڑھتے رہے حصہ ہوگا کہ انشاء اللہ تعالیٰ کلب منور رہے گا دل منور رہے گا دل جاگتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہر وقت وہ منور رہے گا اور کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہے گا تو ان چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائے تو کیا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتیح استفارن کفی رو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ ان تو بالمو وجد فی صحیح ہی استو فارن خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے صحیفے میں اپنے عمل نامے میں استفارن کثیر زیادہ استغفار کو پالے تو اس لیے جب استغفار کو تب ہی پائے گا کہ جب دنیا کے اندر پڑھے گا دیکھیے گا ترکیب کو جی تو مبتدا تو مبتدا لام جار من اس میں موصول وجدہ سوا فیل ماضی معلوم اسم زمیر اس میں فت مضاف وہ مضاف مضاف مضاف مجرور مجرور جائیں گے وجدہ فعل کے اس کے فارن موسیف کثیر صفت موسیف صفت مل کر مفعول بھی بن جائیں گے وجد فعل کے لیے تو وجد فعل اپنی ضمیر فائل متعلق اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر سلا ہوا من اس میں موصول کے لیے من اس میں موصول اپنے سلے سے مل کر مجرور ہوا لام جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ثابتت مقدر کے ثابتت مقدر کے تو سب سیگا پھیلے ماضی معلوم یا ثابت ثابتت سیا اس میں فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر خبر بن جائیں گے تو با مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ایک بار پھر سے سن لے اختصار کے ساتھ تو با مبتدا ہے لام جار اصل میں لمن وجہ فی صحیح فتح لمن زرف مستقر خبر بنتا ہے اس کے لیے تو لام جار من اس میں موصول وجہ د فیل اس میں ضمیر فائل فی صحیفتی جار مجرور مل کر متعلق ہوتے ہیں وجد فعل کے اس کے فارن کثیر مصوف صفت مل کر مفول بھی بنتے ہیں وجد فعل کے لیے تو وجد فعل اپنی ضمیر فعل متعلق اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر سلا بنتا ہے من مصولہ کے لیے من مصولہ اپنے سلے سے مل کر مجرور ہوتے ہیں لام جار کے لیے چار مجرور مل کر متعلق ہو جاتے ہیں سب تر یہ ساب کے چونکہ مبتدا مرنے سے ہے علیف مقصورہ ہے جو کہ تانیس کے علامات میں سے ہے اس لیے اس کے لیے جو خبر نکالیں گے وہ بھی منسی نکالیں گے تو اگر فیل نکالیں گے تو سب نکالیں گے جسم نکالیں گے تو سابطن نکالیں گے تو سب فیل ہو یا اس میں سائل ہو ان دونوں میں ضمیر اس کا فائل اور اپنے متعلق سے مل کر یعنی لمن سے مل کر یہ خبر بن جائیں گے تو گا مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملے اس میں خبریاں بتائیے جی آپ سب کو یہ ترکیب سمجھ میں آ گئی جلدی سے بتائے سب بتائیں جس کو نہیں سمجھ میں آئی تو بتائے سمجھ میں آ گئی تو بھی بتا دیجیے جی رول نمبر پندرہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئی چلیے حدیث نمبر ساٹھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماس سے یہ مصدر ہے اس کے معنی ہوتے ہیں رضا مندی راضی ہونا خوش ہونا اور رب پالنے والے کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہی الوالد والد کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جو دنیا میں آنے کا ظاہری صحب ہوتے ہیں والد اور والدہ والد کا تذکرہ ہے لیکن اسی کے اندر کیا ہے والدہ بھی شامل ہیں ضمن تباہن اور یا یہ کہ والد کا جو مادہ ہے کیونکہ الوالدتوں اور الوالد اس لیے یہ مادہ والدہ تو کو بھی شامل ہے لہذا جس طرح والد کی ناراضگی اسی طرح والدہ کی ناراضگی بھی سخت سختہ تو اور سختہ یسق باب باب نثر سے اور ذرا بزربو سے اسی طرح یہ باب سمیا سے بھی آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کراہت ناپسندگی کے ناراضگی کے اور غصہ کے سخت, سخت ناراض ہونا غصہ ہونا ناپسند کرنا اب آ جائے ترجمے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رضا رب تعالی کی رضا مندی فی رول والد والد کی رضا مندی میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے وسخت الرب رب فیس الوالد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی فیس الوالد والد کی ناراضگی میں ہے فیغل رب اللہ کی خوشی اللہ کی رضا مندی فی رول والد والد کی رضا مندی میں ہے وسخت الرب رب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی فی سخت والد کی ناراضگی میں ہے یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے اسی وقت راضی ہوتے ہیں کہ جب انسان ایمان کے بعد ایمان لانے کے بعد وہ اعمال صالحہ کا پابند ہو نیک اعمال کرتا ہو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والا ہو حقوق اللہ اللہ کے جو حقوق ہیں بندوں پر نماز پڑھنا زکوۃ دینا روزے رکھنا وغیرہ وغیرہ ان کو ادا کرنے والا ہو اور حقوق العباد بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے والا ہو کسی کو تکلیف نہ دینے والا ہو اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس سے تکلیف کو دور کرنے والا ہو سفر کرنے والا ہو تو حقوق العباد کبھی خیال کرنے والا ہو تو تب جا کر اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہوتے ہیں اور حقوق العباد بندوں کے حقوق میں سب سے اول حق اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو دیا ہے اور جہاں, جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تذکرہ کیا ہے اپنا رب ہونے کا تذکرہ کیا ہے وہیں وہیں پر ساتھ میں کیا ہے والدین کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعبد اللہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو یہ کہ عبادت نہ کرو إِلَّا اِيَّاهُ مگر صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرو اسی کے ساتھ بالکل متصل کر کے بغیر کسی فاصلے کا کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور والدین کے ساتھ بلہی کا معاملہ کرو اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَقُلَّهُمَا اُف ان کے سامنے اُف تک بھی نہ کہو اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں والدین کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا یہ تو بہت کم گرانے ہیں جو اپنے والدین کو واقعات والد, کر... والد تصور کرتے ہیں اور والدہ تصور کرتے ہیں اور ان کو پورے پورے حقوق دیتے ہیں ورنہ الامان وال وہ لوگ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جو اپنے والد اور اپنی والدہ کو ایک خادم اور خادمہ سے بھی گھٹیا درجہ دیتے ہیں اس طرح تو کوئی خادم کو بھی تھپڑ لگا کر یہ بری بات نہیں کرتا جس طریقے سے کچھ لوگ اپنی والدہ کو تھپڑ لگا کر بھی کہہ دیتے ہیں اس طرح تو کوئی اپنے نوکر اور خادم اور چپڑاسی سے بھی اس رویے سے پیش نہیں آتا جس طرح کے ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر لوگ اپنے والد سے پیش آتے ہیں آپ کو کیا پتہ دنیا کیا ہوتی ہے والد کو یوں کر کے مخاطب کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ دنیا کیا ہوتی ہے آپ پتھر کے زمانے کے لوگ ہوں جی ہاں ہمارے مسلمان کسی اسلامی پاکستان میں رہنے والے اس لیے اللہ تبارک پتا نے کیا درجہ دیا ہے اپنے تذکرہ جہاں جہاں پر کیا ہے اس کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا ہے اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا لوایا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی قول ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اسی معاملے میں ہوگی کہ جہاں پر اللہ والدین راضی ہوں گے اور اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے حکم کیا دیا والدین کے حقوق حقوق العباد میں سب سے اول درجہ والدین کے حقوق کا اور یہاں تک یہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اگر والدین زندہ نہ ہوں دنیا سے چلے گئے ہوں تو اب تم ان کی جگہ پر کس کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے ان کے جو دوست احباب ہیں ان کی عمر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو اس سے ان کو راحت ملے گی تو اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں بات یہ ہے کہ اپنے والدین کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے والدین کا آپ سے راضی ہونا یہ آپ کو اس زمین سے لے کر وہ تاروں تک پہنچا دے گا سریا تک پہنچا دے گا لیکن اگر آپ بہت با کمال بہت با کمال آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دھرتی پہ آپ سے زیادہ کامل انسان کوئی نہیں ہے آپ سے زیادہ محنتی اور آپ سے زیادہ لائق فائق اور ذہین فتین انسان کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو آپ سے سب کچھ چھن لیا جائے گا دنیا کے اندر بھی آپ رسوا ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر تو رسوائی ہے ہی ہے آپ ازما کر دیکھیے اپنے والدین کو اپنے آپ سے راضی رکھیں ان کو آپ سے خوشی ملے آپ وہ کام کریں جس سے ان کو خوشی ملتی ہو آپ وہ کام کریں جس سے ان کو راحت ملتی ہو پھر آپ اپنی زندگی میں کامیابیاں دیکھیں آپ کو کس قدر کامیابیاں ملتی ہیں انسان حق کا بکا رہ جاتا ہے انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ میں اور مجھ سے یہ کام ہو گیا لیکن اس کے پیچھے کیا ہوتی ہیں والدین کی دعائیں ہوتی ہیں پر کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھتا ہے لیکن اس کے والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں اس کے بڑے اس سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ ایسے ناکام ہو جاتا ہے اور ایسے رسوا ہو جاتے سمجھ نہیں آتی میں تو اس قدر قابل تھا مجھ سے ایسا نقصان کیسے ہو گیا تو اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے والدین کی ناراضگی ہوتی ہے اور والدین کی ناراضگی کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے تو اس لیے اگر دنیا کے اندر کامیابی اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے والدین اپنی ماں اور اپنے باپ کی خوب سے خوب خدمت کیجئے اور ان سے خوب سے خوب دعائیں لیجئے انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کی دنیا بھی چمکے گی اور آخرت بھی چمکے گی میں جو کچھ ہوں اس وقت جہاں تک ہوں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اپنے والدین اور اساتذہ کی وجہ سے ہوں اور بالخصوص اپنے والدہ کی وجہ سے ہوں اگر میری والدہ کی دعائیں آج تک میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید کہ میں آج آپ کے سامنے یہاں رضل رب فی رب فی سخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا الوالد والد, والد کی رضا مندی میں ہے اور اسی میں والدہ بھی شامل ہیں وسخت الرب رب فی سخت الو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے ترکیب کو دیکھ لیجئے رضا مزافل مزاف مزاف مزاف مل کر مبتدا فی جار رضا مزاف الوالد مظافل مزاف مظافلے مل, مل کر متعلق ہو جائیں گے اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر خبر بن جائیں گے رزر ربت کے لیے مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف آلے رضل رب مذاف مضافل مبتدا ہے فی رضل والد ظرف مستقر خبر ہے ٹھیک ہے جی مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف آلے و فی عاطف سخت مذاف اور رب مضافل مذاف مضافل مل کر مبتدا فی سخت وہی ظرف مستقر خبر ہے جیسی ترکیب پہلے ویسی یہ بھی ہے کی جات سخت مذاق الزافلے مل کر متعلق ہو جائیں گے سبتا یا کہ سب سیرہ ماضی معلوم اس میں فائل اس میں ضمیر فائل دونوں اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ خبر بن جائیں گے سخت اور رب مبتدا کے لیے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محتوف محتوف اور محتوف فائل مل کر جملہ محتوفا ٹھیک ہے رضا رب مذاح ال مبتدا مستقر خبر اور او مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ خبریں ہو کر محتوف عالیہ اور حرفیہ آتیفا سخت اور رب مذاق ال مبتدا فی سخت مستقر خبر مبتدا خبر مل کر جملے اسمیا خبریاں ہو کر اور محتوف علیہ مل کر جملہ ہوا یہ آپ سب کو ترکیب سمجھ میں اللہ تبارک و تعالی آپ تمام سننے والوں کو صحت والی معافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جبکہ زندہ ہی ایمان کے ساتھ رکھے اور ہر دکھ ہر بیماری ہر مصیبت ہر آفت سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پابند بنا دے اور بالخصوص ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بنا دے اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرمات سلام علیکم